اور جب کہ وہ سید خوشر الحمد نے اس کے شاعر ترجمہ کیا فرمائے اور اس سے مجھے ہر برائی سے بچائے رکھ تجمہ بھائی ہے سو کا میں برائی کیا تاسموں کے معنی بچائے رکھ جو کہ لغت میں آیا ہے اور علامہ بشیر محل کو تجمہ اور ہم ہر ہر دکھ اور برائی سے مجھے بچائے رکھ تو انہوں نے سوکھ کا معنی ہر ہر دکھ اور برائی دونوں مانا کیا. با برائی معنی کیا باخوشہ نے صرف برائی کا معنی کیا انہوں نے دکھ اور برائی دونوں معنی کیا